اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حل سرمیں الحمدللہ للہ یہ والسلام سرا دوسرا الانبیاء سیدنا محمد دن مستفا و مستفیٰ وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على صيدنا محمد النبي الأمي العاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرطان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدله الذيأَزَللا أَبض الكتاب وَلم يجَّأَزَ لا أَه الكتاب وَلم يجَّ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أخواما ويزع بها آخرين أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا زاد كل من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله والحمد رب برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرانے مقدس کے تفصیر قرآن کے دروس کے ضمن میں جو ہم نے کچھ باتیں عرض کی کہ اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب یہ ایسی کامل مکمل جامع معنی دستور حیات ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالی نے تمام شریعتوں کو ختم فرما دیا تمام ادیان ختم ہو گئے اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی دین ہے جو دین اسلام ہے, انت دین ہے الاسلام اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہوگا جیسے اللہ نے واضح فرما دیا اور منگ اب تغلام دین الفلع اقبال ہوں وہ اب الآخر حاصل ہوں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ سیدنا سید علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اب سید سیدین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ختم تو اب ایک واضح اور مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت الجماد کا اور تمام مسلمانوں کا کہ لا نبی کی آباد ولا رسول آباد حضور کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں ولا شریعت آباد شریعت, شریعت ہی اب کوئی شریعت نہیں ولا کتاب آباد کتاب ہی اب کوئی کتاب تو جب کوئی کتاب نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک جو آنے والے حالات ہیں آنے والے ادوار ہیں ہر دور کا حل جو ہے اپنے قرآن میں رکھا اسی بھی یہ آدھا اسلام آدھا دین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قرآن سے اور وہ قرآن کے احکام سے قرآن کے فراوین سے بدن کریں اور لوگوں کے دلوں میں شکو و شبہات پیدا کریں تو جب شکو و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آدمی اللہ معاف کرے اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو زلزل ہو جاتا ہے اسی زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر کی ابتدا سے پہلے اللہ کے قرآن کی عظمت اللہ کے قرآن کا اعجاز اللہ کے قرآن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو اللہ نے تمام چیزوں کو جمع فروا دیا ہے اس کے بارے میں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جب تک کسی ہی بات کی عظمت نہیں بیٹھے گی تو اس پہ عمل نہیں اسی لیے علماء ماں کرام فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی دل میں عظمت ہو اور مخلوق میں شبلت ہو وہ کہتے ہیں یہ دو لفظ جو ہیں پورے دین کا خلاصہ کہ اللہ کی دل میں عظمت ہو جب عظمت ہوگی اللہ کی تو نافرمانی فرمانی کیسے کرے گا جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو آپ اللہ کے حکم کو کیسے ٹالیں گے آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر اس دور میں آپ کو کسی گورنر کا یا کسی پی ایم کا خط آ جائے تو آپ اس خط کو کتنا شوق سے بار بار پڑھیں گے بار بار دیکھیں گے دوستوں کو دکھائیں گے فریم کر کے سجائیں گے کہ مجھے جناب پرائم منسٹر نے خط لکھا ہے گورنر نے خط دیکھا ہے اس لیے کہ آپ کی ان کی بارے میں دلوں میں ایک عظمت ہے کہ گورنمنٹ بڑی چیز ہے جی برائے وزیر تو جب تک اللہ کی عظمت نہ ہوگی اللہ کے کلام کی عظمت نہ ہوگی تو قرآن سمجھ کیسے آئے گا تو کسی زمین میں ایک ہے حروف پ جن پہ ذکر ہو رہا تھا حروف مقتعات کا کیا مانا کہ اللہ نے وہ قرآن پاک میں حروف جو ہیں جن کو بطور حروف ذکر کیا ہے جیسے الف الفلا میم لام, الف لام وا جیسے ہا میم جیسے قاف نون سواد یہ سب حروف مقتحات اب حرو پہ جو ہیں ان کا پرانے پاک کے اندر استعمال جو ہے کبھی کبھی تو صرف ایک ہاتھ ہے جیسے سواد ایک حال. قاف ایک حال. نون ایک کو کبھی دو ہیں ہابیم اب حوامیم بھی چھ سورتے ہیں ان سب میں صرف دو لگ کبھی تین لفظ ہیں پھر میں تو پل علی فن بل علی فن ہر خن لا بن ہر خن می من تین ہر اچھا اسی طرح کبھی دیکھیں تو خماسی بھی آئے ہیں کام سو تو یہ حروف مقدع جو ہیں ان کا کیا مانا تو اب اس میں یاد رکھیں کہ حروف مقدعات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ دماغ میں رکھیں کہ سارے اللہ کے قرآن میں کل ایک سو چودہ سوتے ہیں اور حروف مقدعات جو ہیں وہ ایک سو چودہ میں سے صرف انتیس صورتوں میں یعنی کل قرآن مقدس کی صورتیں جو ہیں وہ ایک سو چودہ ہیں اور ایک سو چودہ میں سے اللہ کے قرآن میں حروف مقدعات جو ہیں وہ صرف انتیس صورتوں میں اچھا اور انتیس صورتوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ صرف دو صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں صرف دو صورتیں سورت بکرا اور صورت آل عمران ان میں حروف حروپ ہیں اور یہ دو تو باقی ستائیس صورتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں مکی صورتوں کا کیا مانا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکھی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں تو اب آپ ذہن میں رکھ رہے کہ ایک سو چودہ صورتوں میں نہیں ہے حروف مقطعات ایک سو چودہ صورتوں میں سے صرف انتیس صورتوں میں حروف مقطعات انتیس صورتوں میں سے دو صورتیں صرف جو ہیں وہ مدنی ہیں اور باقی ستائیس صورتیں جو ہیں وہ بکی ہیں اب اسی طرح ایک دوسری بات کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ حروف تحجی جو ہیں یہ جی الف با تا تھا اس کو کہتے ہیں حروف تحجی حروف تحجی کتنے ہیں اٹھائیس اور حروف مقدعات جو صورتوں میں آئے وہ ٹھیک چودہ ہیں یعنی ان کا بالکل یعنی کل حروف کی تعداد تجی جو ہے وہ اٹھائی ہے حروف مقدعات میں اللہ نے جو حروف استعمال کروائے وہ صرف چودہ ہے اللہ مبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے اب ان حروف مقدعات کا مقصد کیا ہے مقہوم کیا ہے اس پر ابن جریل تبری رحمت اللہ علیہ نے جو بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں بلکہ بعد کے سب مفسرین نے ان کی تفسیر سے لیا ہے بہت بڑا مفسر ہیں جن کی تیس جلدوں میں اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے اور بڑی جامع تفصیل ہے کہ وہ سارے اقوال نقل کرتے ہیں ایک ایکت میں جتنے قول ہونا سارے نقل فرمائیں گے اور پھر آخر میں جا کے وہ خلاصہ نکال دیں گے وہ اولا اکوال سب سے راجیہ کور جو ہے وہی ہے سارے لوگ جو ہیں اس کے ناقل میں اچھا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا خدا کی قدرت یہ ہے کہ محمد ابن جریر تبری جو ہیں ایک تو اہل سنت الجواز کے امام ہیں مفسر قرآن ہیں اور ایک شیعہ کا بھی محمد ابن جریر ہے انہوں نے بھی محمد ہے اور جریر کا بیٹا ہے اس کا بھی وہی تبری تبرستان کا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے جب وہ اقوال جو ہیں وہ شیعہ کے ہوتے ہیں ہمارے اس شیعہ کے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تفصیل کا حوالہ ہے کہ دیکھو جی محمد بن جنی سبری نے لکھا تو یہ عام طور پر وہ ہوتا ہے یہ پھر اہم علم کا کام ہوتا ہے علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں گے یہ روایت یہ حوالہ کس سن کا دے رہا ہے یہ کس سن میں پیدا ہوا کب فوت ہوا وہ کب پیدا ہوا کب فوت ہوا اس کے استاد کون تھے اس کے استاد کون تھے اس پہ نظر صرف عالم میں دین رکھ سکتا ہے جس کا غسلہ تھے مطالعہ ہوا عام آدمی کو کیا پتہ لگ سکتا ہے اس کے لیے محمد جریل تبری لکھا ہوا ہے بس اب دونوں میں ہم فرق کیسے کریں گے بھی محمد بن جری محمد جریری اب ہم دیکھیں گے کہ جی محمد بن جریل تبریلے کس سے پڑھا ہے اس کا استاد کون ہے اور اس محمد جریل تبری کا استاد کون ہے تو فرق نظر جائے اس کے شاگرد کون ہے اس کا شاگرد کون ہے اب دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حتم ہم بات اب ہم بات کون ہے ہم تو کہیں ہو سکتے ہیں یا کبھی کبھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں سفیاان اب سفیان کون سفیاانہ براد ہے سفیان سوری براد ہے تو اب کیسے ہم پتہ کریں گے کہ یہاں سفیان ابن اینا مراد ہے یا سفیان سوری مراد ہے تو استادوں پہ نظر ڈالیں گے اور ادھر شگلدو میں نظر ڈالیں گے مسئلہ وادے ہو جائے کہ سفیان ابن اینا سے کس نے پڑھا ہے اور سفیان سوری سے کس نے پڑھا ہے اور دونوں کا اثر کون سا ہے زمانہ کون سا ہے بولے تھا بتا بخیا متا کب پیدا ہوئے کب فوق ہوئے اب اسی طرح آپ دیکھیں مسلم حدیث میں بعض اوقات لفظ آ جاتے ہیں عبداللہ تو اب عبادلہ تو بہت ہیں عبداللہ ابن عبر بھی ہیں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں تو اب یہ محدثین کا اور ابا کی مسنات نظر ہوتی ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ بھی جہاں صرف عبداللہ کا لفظ آئے گا وہاں عبداللہ ابن مسعود ہی براد ہوگا کوئی اور براد ہو ہی نہیں سکتی کبھی عبداللہ ابن عباس کا لفظ اکیلا عبداللہ نہیں آئے گا عبداللہ ابن عمر کبھی عبداللہ نہیں آئے گا عبداللہ ابن عمر ہوگا عبداللہ ابن عمر کبھی عبداللہ اکیلا نہیں ہوگا عبداللہ ابن عمر ہوگا صرف ایک عبداللہ اللہ ابن مسود اتنے معروف جدید القدر صحابہ میں ہیں فخا میں ہے کہ اگر اکیلا نام عبد اللہ ابلا عبداللہ مسود ہوگئے اب یہ علم کا اب جیسے دیکھیں بستی اگر مسیح کے ساتھ ابن مریم ہے تو علیہ السلام ہے اور اگر ابن مریم نہ ہو تو مسیح تجار ہے یعنی ایک طرف پیغمبر ہے رسول ہے اور دوسرے سجیار ہے بس بخت میں کہ اللہ کا بے گئے اس لیے ان چیزوں کو ان مصطلحات کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس پہ غور کریں اور وہ ہمیں سمجھائیں کہ اس کے مقدعات جو ہیں حروف مقطعات مقدعات کیوں اللہ کا کلاب ہے اللہ کا کلام نعوذ باللہ کو بغیر پھیلے گے تو ہو نہیں سکتا اب یہ نام مفسر ابن جریر تبری نے اس پہ بڑے اقوال نقل کیے ایک قول تو یہ ہے کہ حروف مقدعات جو ہیں یہ گویا کہ اللہ کے قرآن کے نام یعنی قرآن کے جیسے حضور پاک کے کئی نام ہیں اللہ کے کئی نام ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کے بھی کئی نام ہیں اور یہ بھی گویا قرآن کے ناموں کی طرف اشارہ ہے ایک قول یہ بھی ہے لیکن یاد رکھیں گے یہ قول کمزور ہے اس لیے کہ قرآن نے اپنے نام خود قرآن نے ذکر فرمائے ہیں اور پنونجہ نام ہے قرآن کا. پورے قرآن میں اللہ نے قرآن مقدس کے کئی نام جو ذکر فرمائے مثلا قرآن بھی ہے فرقان بھی ہے الکتاب بھی ہے اچھا اسی طرح اس کا نام جو ہے ذکر بھی ہے انکرا کتاب الار قرآن کیا الحمد للہ ہلدی اندر آلہ اب تل کتاب تقریباً پچپن نام تو پچپن ناموں میں دہی کے حلو نہیں آتے یہ کیسے قرآن کے نام ہوئے تو یہ قول اس لیے قوی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں خود اپنی قرآن کے پچوج ناموں کا ذکر فرمایا تو ان پچپن میں کہیں تو یہ ایک دو کا ذکر آ جاتا نا کہ قرآن کے نام میں سے الفبا بھی ہے الف لام بھی ہے تو لہٰذا یہ قول جو ہے ذہنی اچھا دوسرا قول یہ ہے مفسر ابن جری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ حروف جو ہیں دراصل فوات حسوور ہیں اور صورتوں کے طرف اشارہ مثلاً سورت القرا البقرا نے کہا لام کا اسی طرف اشارہ عال عمران نے کہا جہاں جہاں لام ہے عین ہے میم ہے یہ صورتوں کے فواتے کی طرف اشارہ ہے اس لیے یہ حروف مقدعات ہیں بھائی اگر سورتوں کی فواتے کی طرف اشارہ ہے تو سورتوں میں 114 سو چودہ صرف انتیس میں کیوں ہے اگر ہم مان لیں کہ حروف مقدعات جو ہیں یہ سورتوں کے نام کی طرف اشارہ ہے تو قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں تو یہ تو صرف انتیس سورتوں میں ہیں تو باقی سورتوں کے ناموں کی طرف اللہ نے اشارہ کیوں نہیں کیا تو یہ قول جو ہے یہ بھی کمزور ہے ذریف ہے اور اس میں بھی کوئی وزن نہیں اچھا ایک قول اور, اور یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دراصل اللہ کے اسماء صفات کی طرف اشارہ اللہ کے اسماء ہے نا نیڑ نام اچھا اسی طرح الرحبان اسی طرح الرحیم الحنان المنان وہ کہتے ہیں کہ یہ ہا اور میم مسن جو ہے ہا حنان کی طرف اشارہ کر رہی ہے میم منان کی طرف اشارہ کر رہا ہے علف اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اس لیے نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ در اصل اشارات ہیں اللہ کے اسماء صفات کی طرف ان کو مخفف طریقے سے یہاں ذکر کیا ہے لیکن یہ بھی کال کو اتنا بڑا راجی جب اللہ نے قرآن میں اپنی صفتوں کا خود ذکر فرمایا ہے اور کئی اسما کا ذکر فرما دیا ہے العزیز الجبارکیم کتنے نام آ گئے اللہ تو وہاں تو کسی نام کی طرف اللہ نے کسی حرف سے تو اشارہ نہیں فرمایا تو یہ کہنا جو ہے کہ یہ اسماع سے بات کی طرف اشارہ ہے یہ بھی کوئی ایسی بات کبھی نہیں ہے کبھی نہیں لگتی کہ اس سے مراد یہ سمجھی جائے اور جو بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کے دماغوں میں بھی تو بیٹھے نا مشکل تو یہ ہے تو یہ قول بھی اتنا راجی اچھا بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ جو حروف ہیں یہ اشارات ہیں مثلا جیسے سورت البقرہ کی ابتدا ہے حریف کہا کہ الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف اور لام سے اشارہ ہے جبریل کی طرف اور میم سے اشارہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے جبریل لایا ہے اور محمد الطفاف اترا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ان حروف کا مخفف ہے عدر سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ قول بھی بعض علماء نے نقل کیا لیکن یہ قول بھی ایسا راجی۔ کیوں اگر ہم ایسی باتوں پہ آ جائیں گے نا تو ہر آدمی جو چاہے بنائے گا اس لیے اب آپ دیکھیں کہ شیعہ حضرات نے جب ہمارے لوگوں نے یہ تفسیریں کی نا جی کہ عالف سے مراد اللہ ہے اور لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد رسول اللہ ہے تو شیعہ نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں ان نے کہا کاف ہا یا عین سواد ان نے کہا جناب کاف سے مراد کر ہے ہا یا ان نے کہا اس سے مراد ہلاکت یزیل ہے عین سواد ان نے کہا عین سے مراد اتش حسین ہے سواد سے مراد صبر حسین ہے ان نے کہا یہ سارا واقعہ جو ہے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تو جب تم کرو گے تو پھر شیا بھی کرے گا واپس بھی کرے گا وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت سطا اللہ شاہ بخاری رام اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جو اپنے دور میں اس جیسا خطیب صدیوں میں پیدے ہوتے ہیں تو حضرت ختم نبوت کے مسئلے پر ایک ایسا ماشاء اللہ اتفاق کی شکل بنائی ہوئی تھی کہ بریلوی بھی, بھی ساتھ ہوتے تھے شیعہ بھی ساتھ ہوتے تھے دیوبندی بھی ساتھ ہوتے تھے آل حدیث بھی ساتھ ہوتے تھے تمام لیڈر جو تھے ان چونکہ شاہ جی نے کہا دیکھیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ سب کے نزدیک متفق ہے تو جب یہ مسئلہ متفق تو اس پر تو نہ لڑو تو اس لیے بڑے بڑے یعنی اس دور میں عجیب بات ہوتی تھی کہ تک جلسے میں اللہ شاہ بخاری بھی بیٹھے ہیں عبد الحامد بھی بیٹھے ہیں ابو الحسنات بریلوں کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جناب عین غین کراروی بیٹھا ہوا ہے شمس الدین بیٹھا ہوا ہے مظفر بیٹھا ہوا ہے مظفر علی شمسی بیٹھا ہوا ہے صاحبزادہ فیض الحسن بیٹھا ہوا ہے اور ادھر جناب بولنا محمد علی جرندری اور قادی احسان شرآبادی اور اہل حدیث میں سے لکھوی اور امیر صاحبان سیال کوٹ والے عجیب ایک منظر تو شاہ جیر احمد اللہ علیہ کے مجلس تھی دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے تو شاہیر احمد اللہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو قادیانیت کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے اتنا انہوں نے زہریلا پراپگنڈا شروع کر دیا ہے ان کے پاس دولت ہے طاقت ہے میگزین ہے ان کے پاس پرنٹ میڈیا ہے ہمارا ہم لوگوں کے پاس تو اسباب کی حد کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا نام ہے تو میرا دل بہت کرتا ہے کہ حضور کی جو حدیث ہے نا الفاطم النبی این اللہ نبی کے بادی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تحریک چلا ہوں پورے ملک میں انڈو پاک میں کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے تو کہا جائے لا نبی ولا رسول اباد تاکہ بچوں کے دماغ میں ابھی سے بیٹھ جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں فرمائیں یہ میرا دل کرتا کہ میں اپنے بچوں کے دماغوں میں جیسے آپ دیکھا نا آپ یہاں ہم نے مکہ کے شریف میں تمام میں بھی ایک ہم نے ماشاءاللہ اضافہ کیا ہوا ہے کہ ہر آدمی جب پڑھے گا نا ربن آتینا فنیا حسرت وفل حسرت حسف لبرات یا عزیز و یا وفا لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی قرآن کا کوئی حصہ ہے بالکل نجائز کبھی پڑھیں آپ کبھی نہ پڑھیں یہ تھوڑا کہ ہر دفعہ جب ربنہ آتے پڑھیں تو آگے ضرور ملا مانت یہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن میں ایک جوڑ لگا رہے ہیں جائے تو کے نام شادی فرمانے لگے کہ میرا دل یہ کرتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ علماء فتوا دے دیں گے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری نے کلمہ بدل دیا اس دل کے مارے جو ہے میں یہ ہمت نہیں کرتا میں ضرورت نہیں کرتا اور دل میرا بڑا کرتا ہے تو مظفر علی شمسی شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا بہت بڑا خطیب تھا تو مظفر علی شمسی کہنے لگا شاہ صاحب آپ چھوڑیں آپ کے اہل سنت سے یہ کام نہیں ہوگا آپ ایسا کریں یہ کام ہم جیسے ملنگوں کو کلندروں کے دن میں لگائے ہم نے پہلے بھی تو کلمہ اتنا بڑھایا وہ اتنا ٹکڑا اور لگا دیں گے کیا فرق پڑے گا نے کہا پہلے بھی تو ہم نے کلمہ شریف میں ایک جوڑ لگایا ہوا ہے نا علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت ہوں بلافت رہ وہاں ایک اور بھی لگاتے رہیں گے لا نبی آباد ہوں لا رسول اباد ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ایسے سندر نہیں جو رس کر سکتے اتنا لمبا کلمہ بنانے کی تو ہمارے لیے یہ مسئلہ کوئی ہے تو اس لیے میرے عزیز کہ اگر ہم آزان سے پہلے سلاد و سلام کا جوڑ نہ لگاتے تو درمیان میں شیعہ کو بھی جوڑ لگانے کی ضرورت نہ ہو ہم نے پہلے سلاد و سلام رکھا بعد میں سلاد و سلام رکھا بعض لوگوں نے جناب باقاعدہ درود تاج رکھا انہوں نے بھی پھر عذاب میں جوڑ لگا دی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلافت و بلام حسن کو سیدھی سی بات ہے اگر ہم حضرت بلال کی اذان کو نہ توڑتے تو کوئی جورت نہ کرتا اگر ہم علی فلام میم کی یہ تفصیل نہ کرتے کہ علی سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے تو کیا خود کبھی جرت نہ ہو وہ کیسے اللہ کے قرآن کو جوڑے تو یہ کہنا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے اچھا اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ حروف مقدعات جو ہیں کیا یہ صرف حروف ہیں یا ان سے کوئی مقصد بھی ہے اس کا کوئی معنی بھی ہے تو بات و فرماتے ہیں کہ نہیں حروف ہیں لیکن ان کا معنی بھی انہوں نے کہا کہ جیسے مثلاً اس کا معنی ہے وہ شخص اے انسان اے شخص تو لہذا ایک معنی ہے اور بعض البا نے بنوایا کہ نہیں صرف وہ حروف ہیں یہ اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن کو اللہ نے جو بھیجا ہے قرآن میں انہی حروف سے کلمات کو مرتب فرمایا گیا ہے آپ دیکھیں نا پہلے حروف لکھ دیتے ہیں بعد میں عبارت ہوتی ہے کیا ماننا ہوتا ہے کہ یہ عبارت انہی حروف پر مشتمل ہوگی یہی حروف وہاں استعمال ہوگی ان نے کہا کہ قرآن کے حروف مقدحات جو ہیں یہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن جو بھیجا گیا بھائی وہ بھی انہی حروف سے ہے اس میں بھی یہی حروف ہیں اس لیے اللہ نے حروف مقدحات جو ہیں وہ بھیجے اچھا اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک ایسی بات یاد رکھو ایک قاعدہ ہے کہ اب ہی من ہو کما اب ہم اللہ. کہ جن کو چیزوں کو اللہ نے قرآن میں مبہم رکھا ہے تم بھی بلا وجہ باس نہ کرو کیا مانا اللہ پاک نے فرمایا فطیت کہ چند نوجوان جب جنہوں نے غار میں پناہ لی اب کون تھے ان کا نصب کیا تھا ان کا نام کیا تھا خاندان کیا تھا جب اللہ نے بھی آنی فرمائے ہمیں اس بار میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ نے اتنا باق کیا مقصد تو ہمارا اس قصے سے عبرت پکڑنا ہے نا کہ لوگوں نے توحید کے لیے گھر چھوڑا وطن چوڑا ہی جو اب وہ کون تھے اس سے ہمیں کیا تھا فرمایا إِلَى مُوسَى فَإِذَا خِفْتِ إِلَيهِ فَالْقِي اللہ نے فرمایا ہم نے موسا علیہ السلام کی اماں کی ترواہی بھیجی تو اب موسا علیہ السلام کی اما کا نام کیا ہے اللہ علیہ جبکہ قرآن ذکر نہیں کرتا تو ہمیں مصباح میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام اللہ نے مبہم چھوڑ دیا کہ ایک واقعہ بیان کرنا ہے کہ علیہ السلام کی والدہ کو پریشانی آئی علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ آیا پھر اور بچوں کو قتل کروا دیتا تھا تو اللہ نے علیہ السلام کی اماں کو القاع فرمایا کہ تم نے یہ تو اسرائیلی روایات ہیں قرآن نے تو نام نہیں لیا اللہ کے قرآن میں نام نہیں دی. اچھا بی بی مریم کا تو اللہ نے قرآن میں نام لیا لیکن بی بی آسیہ کا نام نہیں لیا کمرا تھا بس بی بی مریم کا نام کیوں لیا کہ حضرت علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کو نسبت ماں کی طرف کیا گیا تو ماں کا نام آ گیا اس لیے بعض اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مبہب ہیں ان کو مبہم ہی رہنے دو اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں اگر اللہ چاہتے تو کھول کے بیان فرما دیتے اگر اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی ہے تو ہمیں بلا وجہ اپنے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے اب ہی منہ کما اب ابا آب اللہ اچھا اسی طرح بعض و فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں مفسرین کرام وہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی وہ کہتے ہیں کہ بابا حروف مقدع کی جو صحیح معنی میں مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں بس وہ بھی اسی قول کے قریب آ گیا نا کہ جس چیز کو اللہ نے بھی نہیں کیا میں نے اچھا اب آپ دیکھیں جناب کے ایک ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر راشد خلیفہ وہ جناب کمپیوٹر کا ریاضیات کا بادشاہ ہے ماشاءاللہ قرآن کا اعجاز دیکھیں اس نے اب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے علوم ریاضیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں بات کو سمجھا کریں پھر وہ کہہ دیتے نا کہ بھائی وہ کسی بھی کہا تھا بات یہ ہو رہی ہے کہ اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن ایک ایسا دریا ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے ان لائن کبھی عجائب ہو جیسے سمندروں سے اللہ پانی سے موتی نکالتے ہیں اور موتی نکالنے والے نکالتے رہیں گے اور موتی نکلتے رہیں گے اسی طرح اللہ کے قرآن جو بھی یہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے اس کے موتی بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے اس کے عجائب بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے اور اس کے حکم جو ہیں وہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے تو اس لیے اب سمجھیں کہ ڈاکٹر راشد خلیفہ نے ایک نئے انداز میں محنت کی انہوں نے ریاضیات کے اصولوں کے مطابق چونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ ریاضیات پہ کمپیوٹر سے انہوں نے حساب کیا نکالا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ علیہ تس آتا اشب کے جہنم پہ انیس فریشتے ہوں گے تو دیکھا جب میں نے پورے قرآن پہ غور کیا اور کمپیوٹر کے حساب پر میں نے محنت کی تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز اس انیس کے دائرے کے اندر ہے کیا بنانا اب دیکھیں نا جی کہ یوں سمجھیں کہ حروف مقدع تھے اٹھائیس حروف مقدع ہیں چودہ تو حجی کے کتنے تھے اٹھائیس تو اب چودہ چودہ اگر ہم جمع کریں چودہ چودہ کتنی صورتوں میں ہیں انتیس میں چودہ چودہ انتیس ان کو جمع کرو کتنا بنیں گے ستاون چودہ چودہ اور انتیس کو جب آپ جمع کریں گے تو کتنا بنیں گے ستاون ستاون کو جب آپ انیس سروے تین کریں گے تو ستاون آ جائے گا تو یعنی گویا کہ وہ بھی انیس کے دائرے میں آ گیا اب اسی طرح جناب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف جو ہیں انیس اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اسم ذات اللہ یہ پورے قرآن میں دو ہزار چھ سو اٹھانوے دفعہ استعمال ہوا ہے تو دو ہزار چھ سو اٹھانوے کا نتیجہ کیا نکلا آپ اس کو دیکھیں انیس ضرب بے ایک سو بتای تو دو, دو ہزار چھ سو اٹھانوے نکلے گا تو وہ بھی انیس کے دائرے میں آ گیا. اچھا سورت کاف میں ہر فاف جو ہے وہ ستاون دفاع ہے سورت کاف میں ہر فاف جو ہے وہ ستاون دفاع ہے انیس زرب تین ستاون دفاع. وہ بھی انیس کے دائرے میں آ گیا اسی طرح سورت نون میں حرف نون جو ہے وہ ایک سو تینتیس بار ایک سو تینتیس بار درد چھ وہ بھی وہ. انیس کے دائرے میں آ جائے گا انیس ضرب ایک, سو... با... ایک سو... جب ضرب دیں گے تو ایک سو تینتیس آ کے نکلے گا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جوں جوں غور کرتا گیا اچھا اور انہوں نے کہا کہ جب سب سے پہلی اب باہی اتری ہے اس کے آیات جو ہیں انیس اور سب سے پہلی صورت الگ کو ون نس تک گرو تو صورت ہے انیس اسی طرح مقدعات کو کہتے ہیں جب ہم جمع کرتے ہیں چودہ چودہ انتیس تنجا تقسیم انیس ارب تین ستمتا وہ بھی انیس کے دہرے کے اندر اور جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے تو اللہ نے جہنم پہ فرشتے بھی انیس رکھے اللہ ہاتھ ساتھ آپ اچھا ایک نیا اعجاز ہے قرآن کا کہ قرآن کو اب لوگوں نے جب اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن یوں بھی سمجھ آیا کہ اس کے اندر بھی ایک اعجاز موجود ہے کہ اگر اس کو حساب کی نظر سے دیکھو تو ایک ایجاز موجود ہے اگر آپ اس کو شمسی اور کمری تقسیم کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے اساد کہب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وہ لب صوفی کہ وز دادا کہ اس غار میں وہ کتنا رہے تین سو اور نو سال تین سو اور اس میں زیادہ نو سال بھائی تین سو نو سال سے نو اور نو سال کا کیا معنی؟ تو اس میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی قرآن کے ذریعے کہ ایک سنہ شمسی ہوتا ہے اور ایک سنہ کمری ہوتا ہے یعنی ایک جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں سال چلتا ہے میلادی جیسے اب آپ کہیں گے دو ہزار چار چل رہا ہے جی اور ادھر آپ کا چلے گا چودہ سو پچیس وہ ہے ہجری وہ کمری اعتبار سے ہیں یہ میلادی شمسی اعتبار سے ہے تو ایک صدی شمسی اگر ہو سو سال اس کے مقابلے پہ کمری ہو تو تین سال بڑھ جائیں یہ فائدہ ہے تو اب اللہ نے فرمایا تھا نا قرآن میں ربی صوفی کا بین سلا تین سو سال تو تین سو سال پہ آگے نا خود بخود بڑھ گئے چونکہ ہر سو سال پہ تین سال بڑھتے ہیں تو جب بھی تو سمجھ آ گیا کہ تین سو سال شمسی مراد ہے اور تین سو نو سال کمری مراد ہے تو اللہ نے وہ شمسی اور کمری کا جو فرق تھا وہ بھی ہمیں قرآن میں سمجھا دیا اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ہم ایک دانہ ہوتا ہے اس سے پھر ہم اس دانے سے ایک شاخ اٹھتی ہے اس سے پھر ہم اوپر جا کے اس کو جناب پھر اس اس پہ ایک اس کا بنیاد لگاتے اس میں پھر دانے ہوتے ہیں کم اصل حب تن امبدت سب آسن آبین کمسل حبتن ایک دانہ امبدت سب آسن آبین سات شاخیں نکلی فی کل سمبل تن یا تو حبتن پھر ہم سمبلا میں کتنے ہیں یہ سو زیادہ ہے سات کو سو سے ضرب دیں گے تو کیا نکلے گا سات سو تو ضرب کا قاعدہ بھی پرانے پاک پر میں موجود آ گیا اور یہاں جمع کا قاعدہ بھی آ گیا کہ سلا سمیا تسلی نا بد دادو سے تین سو اور اس کے بعد دم اچھا اسی طرح سے من جا اب ایک ہسن تھی فل ہوں اشر ہم جو آدمی ایک ہسنا کرے گا اس کو دس کے برابر بدلا بھی دے گا تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں گے اعجاز قرآن ہے ورنہ جب قرآن اتر رہا تھا ایمان سے کہے کہ کسی کے دماغ میں تھا کہ کمپیوٹر آئے گا ایک بات تو سوچیں کہ جب قرآن اتر رہا ہے محمد رسول اللہ پہ اس وقت کوئی ریاضی کا تصور تھا کہ ریاضی بھی پڑھائی جائے گی اس وقت کوئی ہمیں یہ تصور بھی ملتا تھا اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا گائن کا ڈاکٹر جو, جو ہے اس نے جب قرآن میں ترجمہ دیکھا نا کہ پہلے نطفہ ہے سما خلک لطفہ تھا اعلی قتن کا مانا ہے جوک کی طرح جب اس نے پڑھا اسی وقت وہ کام کیا اس نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے مطلب حضور کے زمانے میں حضور کو کس نے سمجھایا ہے کے براہل کہ پہلے لطبا ہوتا ہے پھر الکا ہوتا ہے پھر ردگا ہوتا ہے اس پہ ہڈیاں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے خلق ناخل تبارک اللہ خال کی انہوں نے کہا کس نے حضور صلی اللہ وسلم کی بات سمجھے کیا وہاں ہاسپٹل تھی وہاں ڈاکٹر تھے وہاں ریسرچ سینٹر تھا وہاں کتابیں لکھی گئی تھیں وہاں کو الٹرا ساؤنڈ مشینیں لگی ہوئی تو کس نے اس کا مانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہم نبی کو مطلب کیا تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جس جس انداز میں قرآن کا اعجاز دیکھو گے اب ایک آدمی نے کمپیوٹر کے حساب میں اعجاز دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو بھی ماننا پڑا کہ قرآن کا اعجاز ہے اسی طرح کسی نے اگر سیراج کے پی ایچ ڈی کرنے کے مقالے لکھے اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قرآن میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اب دیکھیں نا جی مثلا ہم اپنے باغ میں اپنے کوٹھیوں کے لان میں کبھی کبھی پودے لگاتے ہیں پھول لگاتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پھول اس طرف بھی ہے اوہ ادھر دور لان ہے ایک ایک کنال کا لان ہے تو کبھی کبھی یہ ہے کہ یہاں سے جو بیج ہے اڑ کے وہاں جاتا ہے اور وہاں پودا پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن نے اپنی ول سل ریاح لوا اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جو ایسی ہوائیں چلاتی ہے جو حمل ٹہراتی ہے وہی ہوائیں کیسی حمل ٹھہراتی ہے وہ بیج کو اٹھا کے وہاں ڈال دیتی ہے وہاں اس کو عمل ہو جاتا ہے وہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ولری اور سلیاہ لوا کہ ایسی ہوائے مولا چلاتا ہے جو حمل ٹھہرانے والی ہیں تو جب ان چیزوں کو جس انداز میں بھی دیکھا گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حروف مقدعات پر بھی اب جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا وسائل علمی بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے لازمی بات ہے کہ اس کے معنی بھی اور پیدا ہوتے جائیں گے اور سمجھ آئے گا کہ کوئی اللہ کی حکمت تو ضرور تھی کہ اللہ نے حروف کیوں ذکر کی اچھا دوسری بات سمجھیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حروف مقتحاد جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ انتیس صورتوں کی ابتدا میں آئے ان میں دو صورتیں مدنی ستائیس صورتیں مکی اچھا پھر خدا کی قدرت ہے کہ آپ جب آپ دیکھیں گے نا جب یہ ساری چیزیں دماغ میں ہوں گی نا پھر قرآن پڑھو گے تو پتا لگے گا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں ورنہ تو وہی بات ہے نا کہ وہتے والی کے مٹھو چوری کھائے گا تو نہ پتا ہے کہ مٹھو کیا بلا ہے نہ پتا ہے کہ چوری کیا ہے تو جب تک آدمی اللہ کے قرآن کو سمجھے گا اللہ کا قرآن اس کے دمل و دماغ ہمیں اترے گا نہیں اسی لیے تو حکم ہے کیوں نہیں قرآن میں غور کرتا کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن صرف عقل سے سمجھ نہیں آتا جب تک قلب متوجہ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی بصارت کے ساتھ بصیرت کی بھی ہے کہ از اس کے دل کو بات سمجھ جائے دل میں بات لگے اور دل کی توجہ جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کی طرف اب جناب دیکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جن حروف مقدعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں چھبیس صورتوں میں جہاں جہاں حروف مقدعات ہیں اس کے بعد ہے ہی ذکر قرآن کا یعنی اندازہ کرنا نا انتیس صورتیں انتیس صورتوں میں چھبیس صورتوں میں چھبیس صورتوں میں بعد میں صرف قرآن کا ہی فکر ہے مثلا بل قرآن المجید سعاد بلکہ آندی دکھ اسی طرح آپ دیکھیں عریف لابی زاری کل کتاب لار بفی تو اس کے فوراً بعد کتاب کا لکھے رہے قرآن کا پا ماں اندل لاری کل قرآن اللہ تزر اکشا جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو حروب مقتیات انہیں صورتوں کے بعد آئے ہیں جن کے بعد قرآن کا ذکر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے قرآن میں یہی حروف ہیں میرا قرآن انہی حروف کے کلمات و جملات سے مرتب ہے اور میرے قرآن کا یہ اعتاز ہے کہ جب پڑھو گے تو یہی حروف جو ہے تمہارے سامنے آئیں گے اور ان کا سمجھنا میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دراصل ایک قول اور بھی علماء نے نقل فرما ہے وہ کہتے ہیں کہ حقیقت نگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک انداز خطاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا کیوں مثلا وہ کہتے ہیں عرب شاعری میں تھا وہ کہتے ہیں کہ عرب شاعری میں ہے کہ فقول طلہا کسی فقالت کا فن یہ تو زمانہ جہریت کی شاعری تھا اس نے کہا کہ میں نے اپنے محبوبہ سے کہا کہ ٹھہرو اس نے کہا اچھا کیا کافل کافر میں نے وقف تو ٹھہر گئی لیکن کہا صرف کافل تو مراد کیا تھا وقف تو کہ میں ٹھہر گئی تو ان نے کہا یہ کلا میں عرب میں بھی ایسی بات جو ہے استعمال ہوتی تھی اسی طرح بہت سارے چیزیں جو ہیں نا جی اس میں اشارہ تو کرایات ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ایرانی شاعر ایران کے بادشاہ کے دربار میں کسی شاعر نے یا بادشاہ نے اللہ عالم اس کی زبان سے ایک مصرا نکل, نکل گیا کہ در اب در درجہاں کسنمی موجود یا اس قسم کے الفاظ سے چونکہ میں فارسی سے زیادہ آشنا نہیں ہوں تو جب پہلا مشرا تو ہو گیا کہ بھی دنیا میں اب موتی نہیں ہوتا موتی جو ہو نا موتی کا خالص ہونے کا مان یہی ہوتا ہے نا کہ ایک رنگ ہو دو رنگ پھر موتی کیا ہوا الباس ہے تو ایک رنگ ہو اور یا وہ یلو میں ہو یا وائٹ میں ہو یا اس کے اندر تو اس کی ایک قسم زمرد ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے یا خود ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے نیلم ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے فیروزہ ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے عقیق ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے تو اس لیے اصل جو موتی ہے نا جو صحیح معنی میں تو ایک رنگ موتی ہوتا ہے دو رنگ نہیں ہوتا یہ دو, دو رنگے تو پھر مقصد ہے کہ مصنوعی ہوئے نا. دو رنگا تو ویسے انسان بھی کچھ نہیں ہوتا نا انسان بھی وہی اچھا ہوتا ہے نا جی ایک رنگ ہو دو رنگے کو تو آپ کیا کہیں گے منافق آدمی ہے جی جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو حالانکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مذہب زبین ہمیں نزاد اللہ علاحا الا اسی لیے حضرت قادی احسان مرحوم کی آخری تقریر میں نے جب سنی یہ یاد ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کا جلسہ تھا تو اس میں حضرت قادی صاحب کی آخری تقریر تھی پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو اس میں ان نے فرمایا کہ بھائی بات سنو ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جال کا ہو یہ درمیان میں کچھ نہیں انہوں نے کہا یہ درمیان میں جو ہے نا آزاد بٹیر اور آزادی کر کہ ملتدم پہ کھڑے ہو کے دعائیں بھی مانگ لیں اور شام کو ماشاء اللہ جناب بلو فلمیں بھی دیکھ لیں گے۔ یہ پھر آدھا بٹیر آدھے تی والی بات کہ آدمی قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ اور بڑا رو رو کے پڑھ رہا ہے اور بیگزین پہ جناب عورتوں کے فوٹو دیکھ کے اور مکی آج دیکھ کے اور ان کے جناب اقسام دیکھ کے ممتبرے بھی کر رہا ہے یہ, یہ،, یہ، کوئی سلام نہیں جی بھی بات کرو یا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ یہ <سؤال> جو ہے نا یہ اپنا تو اسی لیے وہ انہوں نے کہا کہ ایمان ہو تو صدیق کہو بعد ختم اور کپ ہو تو ابو جل کہو ہو کہ مر رہا ہے بدل میں گلگن کٹی ہوئی ہے آخری لگے صحابی نے جا کے ٹھوکر ماری کہا ہاں ہاں ابو جال اب کیا حال ہے اس نے کہا یار کیا ہے مکہ فتح کر لیا تم لوگوں نے ایک بندہ مر گیا جنگو میں لوگ مرتے نہیں رہتے ہوگیا حال فتح تم مکہ مکہ پتہ کر لیا تم لوگوں نے کیوں مجھے تانا دے رہے ہو یا نہیں اس وقت بھی اکڑ موجود ہے عبد اللہ اب مسود اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلوار نکالی نا گردن کاٹنے کے لیے تو کہتا ہے یار وائیں قدم وہ بکریوں کے چلانے والے تیری تلوار سے میری گردن نہیں کرتی میری تلوار نکال اے میری تلوار کمزور ہے کہاں سردار کی گردن کاٹ سکے میری تلوار نکالنے اور پھر میری گردن کا اور خیال خبر میری گردن خراب نہ کرنا نیچے سے کاٹنا چیترہ پتہ لگے سردار کی گردن ہے لمبی ہے یعنی مر گیا ہے بدبخت لیکن کبر پہ کھڑا ان نے کہا یہ درمیان میں جو ہے نا جی آدھا بٹیرا اور آدھا تیتل یہ نہیں ہے سیدھی سیدھی بات کرو یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ ادخلو حص میں کافی پتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایمان لانے کے لیے اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بھی حضور کو خطاب ہے. کیسے حضور کو خطاب ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں نہ کہ یا کس کو خطاب ہے حضور کو اور مزمل کا کیا ہونا کپڑے میں لپٹنے والا یا <الْمُددفر> اے کپڑے میں لپٹنے والا یہ خطاب اچھا کیونکہ جس کیفیت میں آدمی ہو اس کیفیت میں خطاب کرنا جو ہے یہ اس کی عظمت کی بڑی دلیل ہے بڑی محبت ہے اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اپنے نبی کو اس حال میں خطاب بنوا رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ یا محمد ہم سو سوچ یا جیسے حضرت علی سوئے ہوئے تھے نا تو سر میں مٹی تھی تو حضرت حضور اٹھا رہے کم کم یا بھی تو کم یا بھی تو مٹی کے باپ اٹھو اٹھو تو حضرت علی نے اپنی کنیت چھوڑ دی اب الحسن حالانکہ حضرت علی کے سب سے بڑا بیٹا حضرت حسن ہے اس کے بعد حضرت حسین ہے تو کنیت تو بڑے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے نا تو آپ کی تو کنیت ہی ابل الحسن تھی اور نے کہا بھی یہ کنیت چھوڑ دو آج کے بعد مجھے ابھی طرح کہو یہ وہ کنیت ہے الدی کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنیت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لہذا میں تو بھائی اب اسی کونیت پہ رہوں گا مجھے وہ کنیت میں جو مزہ آتا ہے جو لطف آتا ہے جو پیار آتا ہے وہ کسی چیز میں سمجھ نہیں آتا تو بعض البا نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل ان حروف میں بھی ایک خطاب ہے اللہ کے نبی کو کیونکہ اس کے بعد قرآن کا اور قرآن سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں قرآن جس پہ اتارا گیا وہ محمد مصطفیٰ ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں قرآن کی تعلیم دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں یترو علیہم یا سکھا بھائی محم الکتاب اب حکمت اس لیے الحمد للہ ابن کتاب عوجا اس لیے وہ قرآن پاک جیسے جنہوں نے سنا تا وہ قرآن آ جب یا خوشی بلند شری کبھی ربدہ وہ روان فرمائے کہ دراصل ان حروف میں ایک خطاب ہے ایک انداز خطاب ہے اور ایک ندا ہے اور اس میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی ہے اور بعض الما نے کہا کہ اللہ تعالی بالک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی کبھی کلام سے پہلے ایسے حروف لائے جاتے ہیں کہ سامنے کی توجہ ہو جائے گی اس کے بعد کیا کہے گا کسی کہ کے ساتھ آپ نے بات کبھی ہو تو آپ اس سے پہلے یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس کو آپ آج کل کہتے ہیں کولڈ ولڈس ہیں تو پھر وہ توجہ ہوگی تو جب ایک نئی چیز آئے گی جو کہ عرب تھے فصیح تھے بلیگ تھے ادیب تھے وہ سمجھتے تھے ان بلاغتوں کی نزاکتوں کو ورنہ اگر خدا نال خاص کا روف کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے چیخنے والے تو عرب ہوتے جو قرآن کے دشمن تھے جو قرآن پر ایمان نہیں لے سب سے پہلے تو وہ چیز تھا کہ نروپ کا کیا معنی ہے اس کا کیا مقصد ہے الم کا کیا مراد ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اور عرب کی شاعری میں اور اسی طرح عرب کے ادبا کے کلام میں ایسی کلام بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں صرف حروف سے اشارے کیے گئے ہیں کہ ایک حرف ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ آگے پوری کی پوری عبادت مراد ہوتی ہے اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی اب مثلاً کہ بڑے بڑے اب جو نئے نئے طریقہ کال آ ہیں علوم کے یہ وہاں ایک حرف ہوتا ہے لیکن اس سے مراد آگے کیا چیز ہوتی ہے دیکھا نہیں کہ پوری ولڈ کا نقشہ آپ دیکھتے تو ایک علامت ہے یہ کیا یہ دریاؤں کی علامت اچھا یہ کیا ہے انہوں نے جی یہ سڑک کی علامت ہے اچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ کہ بہر احمر مراد ہے یہ کیا ہے یہ بہر اربیر عرب براد یہ کیا ہے جی انہوں نے کہا بہر القاہر مراد ہے اچھا یہ کیا ہے جی انہوں نے شمال مراد ہے یہ کیا ہے جی انہیں کہا جنوب براد ایک چھوٹی سی جگہ پر پورے عالم کا نقشہ دے دینا وہ کیسے ہوتا ہے اس لیے کہ علامات ہیں تو بعض اللہ نے فرمایا کہ دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ان حروف کا تعلق جو ہے اللہ کے رسول سے ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہے اب گویا کے یہ حروف جو ہے ایک ندا ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کی طرف ان کا خطاب ہے لیکن راج اقبال اسی بھی علماء نے جو آسان حل نکالا ہے وہ یہی ہے کہ مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ اللہ علوم بگوا دے ہی. اچھا بعض البانے ایک اور عجیب بات انہوں نے کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ بڑی بات ایمان بالغیب جو ہے وہ تو بڑی چیز ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ خدا مقدس کے سورت البقرہ میں کہ یؤمنون بالغیب کیا اللہ بل غیبی ينفقون نو نا بلانگ بن دیکھا ایمان اب دیکھو نا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان اچھا ہم نے جنت نہیں دیکھے ہم نے جہنم نہیں دیکھے ہم نے عرش نہیں دیکھا ہم نے کرسی نہیں دیکھیں ہم نے لوہے محفوظ نہیں دیکھا ہم نے سدرت المتہا نہیں دیکھا ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے ہم نے غلبان نہیں دیکھے ہم نے ہورے عید نہیں دیکھے وہ oh, کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان کیوں یہی ایمان بےغیب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ بن دیکھے تجھے, تجھے تجھ کو خدا مان لیا ہے دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بس ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن حضور نے فرمایا ہمارا ایمان تو اب جب بات کو سمجھیں تو ان نے کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت بڑی صفت حل کہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہت بڑی بات ہے بھائیوں کو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں فرمائے نہیں نہیں آپ تو میرے صاحب ہیں صحابی انتم اصحابی تم تو میرے صاحب تم نے کہا سورج بھائی کون سا میں وہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آ کر مجھ پہ ایمان لائیں گے دیکھو حضور نے کتنا شرف ہمیں گتا فرمایا ہے کتنا بڑا اعزاز ہمیں بخشا ہے کہ اپنا بھائی کہہ دیا اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہوں گے جن نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا جن نے میری ریاست بھی نہیں کی ہوگی لیکن وہ مجھ بری مان لائیں گے میری رسالت پر میری نبوت پر میری صداقت پر تو ان کا جو مقام ہے تو بعض البا نے فرمایا کہ چونکہ علم غائب جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ نے سارا قرآن نبی کو پڑھا دیا سارے معانی سمجھا دیے کہ اللہ تو حرک بھی رسان کا لتا جن بھی انا علینا جما ہوا قرآن کرانا قرآنہ سمنا انا علینا بے آنا تو ساری چیزیں تو اللہ نے پڑھا دی اپنے نبی کو اللہ نے جنت بھی دکھا دی اللہ نے عرش بھی دکھا دیا اللہ نے شدرت المنتہا بھی دکھا دی اللہ نے جبریل کو اسری شکل میں بھی دکھلا دیا اللہ نے غضبان حضر العین اور جنت کی نمت بھی دکھا دی جنت کے محل بھی دکھلا دیے ساری چیزیں تو دکھلا دی لیکن حضور کو مقام غیب اور ایمان بالغیب کے شبق سے نوازنا تھا تو قرآن میں ایسے حروف رکھ دیے جن کا معنی نہیں بتلایا قرآن میں ایسے حروف ذکر فرما دیے تاکہ میرا بدنی ان پر ایمان لائے اور اس کے براد میں جانتا پاؤں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ و صحیح و وسلم وسیم الکثیر کسی کو یہ ایمان بالغیب کا اعزاز جو ہے وہ بھی نصیب ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ بھی ایسے حروف پر ایسے الفاظ پر ایمان لائے کہ معنی کا پتہ نہیں ہے مقدعات ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے بس آمنا اللہ اللہ نے فرما دیا ہے ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے اس پہ ہم نے تعمیر کرنی ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح پڑھو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے مامی مامی سواب سواب قاو قاو تو بعض علماء نے اس کی یہ توجہ بھی بیان کی ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور سب سے پہلے تمام حضرات دعا کر رہے ہیں آج بہت بڑا حادثہ ہوا ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے بچیاں زخمی ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور جو اس حادثے میں فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندان کو صبر جمیل سے نوازے اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر و سلمان اور اللہ پاک ان کو اس صدمے کے برداشت کرنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے اور اصل صبر ہوتا بھی وہی ہے کہ صبر اند صدمت الا اور انسان کہے انلاہ و انجون چاہے چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو